اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اندین ادیر اللہ تلیہ چال او زدت من تلیہ چالئیم تلیت زد آیاته زادتهم ایمانا علا ربهم يتوكلون الذین يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم لہم درج تن در سر تو پون رَبُّكَ مِنْ کربین کبھیل ہک نصری کم مینل منی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 اس کے ظاہر ہونے کے بعد تم سے جھگڑنے لگے گویا موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہی تک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 بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخوش ہی ہوں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 ومن نصر من عند اللہ ان اللہ جب تم لوگ اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کے تسلی رکھو ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اتمنان حاصل کرے اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اِذْ يُغَشِّكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَا يركن به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام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 اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُونَ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ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 لفند ال متحر فل اؤ متحلب فقد باء بغضب من ومأواه وبئس المصير اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کے لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غزب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزہ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے سلم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 اچھی طرح آزما بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے کم الحف ہوں خیر لکم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 تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ <مُعْرِضُونَ> اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جب کہ تم سنتے بھی ہو اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے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 اوہل دین ا منس جی بول سولی کم لو کل مولہ بین موئی کل بھوی تو شروع تَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ وَاعْلَمُوا ان اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَامِ مومنوں اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول تمہیں ایسے کام کے لئے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویدہ بخشتا ہے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 ضعافون في الارض تخافون تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وان يدكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 تم عنده اجر اے ایمان بالو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 كان هذا هو الحق من تالین ف فأمطر علينا تال من السماء او تین بعذاب بن وَمَا نولا ہُولی وادی بہم تفیم امک نولا ہوں آدی بہم وہم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 جبکہ وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو صرف پرہزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إن الذين كفروا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم پسوں ثم يغلبون ولدین کفل جہن نم یو شو لمی زل خبی س مین بھی جال الخبی سب بہ بو جمیا فِي ہوں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 قد سلف وإن فقد مضت اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر پھر وہی وہ حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ جاری ہو چکا ہے وہی وہ ان کے حق میں بھی برتا جائے گا وطاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدین كله للہ فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلمون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 اور خوب مددگار ہے والم ان تم شعیم ان فَأَنَّ خمسوں علی رسوم وصولی ولی دل پلت مکین انم امن چون بل او چم امن چون وَمَا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 اور اس نسرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگِ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مڈبھیڑ ہو گئی تھی ہم نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اِذْ اَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ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 124. إذا لقيتم فئة فاثبتوا, فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 125. وأطيعوا الله وَلَا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع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 اور جو امال یہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے غالب لکھم ان لکھم فل اطلفی اچن کال بری وکال انری ام کم ان لرون اناف اللہ ولا ہوں شدید ال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 اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَا أُولَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفْ فالذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 تم سل سبین کف سب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 الف بینولہ الف بین انزیز مِنَ کم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 نواب ن یولی بو می اچلی بو الف مینل کس روی اوم کل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا کم يكن منكم کم کتلی بھومی ات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 میں کن لو نل اصرحت نفل ار تری دون اربد یلیدر ولاح عزیز لو لب کل مس منگل پیب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 سر میلوب خیر یوتی کم خیر یوکم خمف کم واہ پور رحی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 نلین امنو جرم فیم فیس بھی نیل ولدین او ن سور وین او ن سو ال اخ باب اُلیہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ